وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَلَا يُقَصِّرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي من ربكم صدق اللہ آج کے درس کا آغاز الحمد ہم صورت العراف کی آیت نمبر دو سو ایک سے کر رہے ہیں اور آج غالباً صورت العراف کا یہ آخری درس ہے اگلے درس سے سورہ انفال شروع ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ صورت العراف کی جو آیت نمبر ایک سو ننانوے اور آیت نمبر دو سو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی اور اس کی تشریح عرض کی گئی تھی اس میں فرمایا گیا تھا کہ خزی الحاف افو گزر کا طریقہ اختیار فرمائیں واہ مرب العرفی نیکی کا حکم دیں عرض انل جاہلی اور جاہلوں سے اعراض فرمائے انما شیفان اور اگر کبھی شیطان وسوسہ اندازی کی کوشش کرے تو اللہ کی پناہ مانگے ان نحو صوی اور بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ قرآن کریم میں اخلاق حسنا کی تعلیم کے لیے تین جامع آیات آئی ہیں اور تینوں کے آخر میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے پہلی ایت یہی صورت العراف کی ہے حضی الفف بربل عرفی بارز الجاہلین دوسری ایٹ کریماں سورت المؤمنون کی ہے ادفع باللتی ہی احسن السّ نہ بما یا صفون برائی کو اچھے طریقے سے دفع کر دیں اور ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ ہی کرتے ہیں مقرر رب بی آوز بی کمن ہم اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے بس سے تیسری اط کریمہ سورہ حامین سجدہ کی ہے اس میں فرمایا کہ بلا تس طویل حسنت سی اور برائی نیکی اور بدی یہ برابر نہیں ہو سکتی اتفا بلتی احسن آپ برائی کو اچھے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں برائی کا جواب اچھائی سے دیں بین بین اداوتن کا ان نہ ہو ولی حمیم جب آپ برائی کے بدلے میں بھلائی کریں گے تو آپ کے درمیان اور وہ شخص کے جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے آپ کے درمیان اور آپ کے دشمن کے درمیان جو دشمنی ہے وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی اور آگے اس کے آخر میں بھی فرمایا اماً شیفان نظم فستا عز بلّا ان سمی الام تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اخلاق حسنا کے بارے میں یہ تین جامع آیات آئی ہیں اور تینوں میں یہ حکم دیا گیا کہ غصہ دلانے والے سے افو درگزر کا معاملہ کریں برائی کے بدلے میں بھلائی کریں اور آخر میں یہ کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے یہ مشترکہ بات ہے تینوں آیات میں اور تینوں آیات آلہ اور اچھے اخلاق کے بارے میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے مشکل خلق وہ کسی کی زیادتی کو معاف کرنا ہے اور اس سے بھی آگے برائی کے بدلے میں بھلائی کرنا اور غصے کو دبانا یہ مشکل ہے لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت مقام رکھتا ہے ایک حدیث میں آیا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے منابی اعلان کرے گا کہاں ہے اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنے والے جب ان کی نشاندہی ہو جائے گی تو اللہ فرمائیں گے تم بندوں کو معاف کرتے تھے میں اللہ نے تم کو معاف کر دیا تو مقام بہت اونچا ہے بڑا مشکل غصے کو دبا جانا خاص طور پر جب کہ انسان انتقام اور بدلے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو زیادتی کرنے والا اس کے مقابلے میں کمزور ہے یہ اس سے طاقتور ہے اس نے اگر ایک تھپڑ مارا یہ تو دو مار سکتا ہے اسے ختم بھی کر سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے دبا گیا اللہ کے لیے معاف کر دیا تو بہت بڑا اجر ہے اور یہ بھی ثابت ہوا یہاں سے ان آیات سے کہ جھگڑوں سے شیطان کو بڑی دلچسپی ہے اور جہاں آپس میں کوئی جھگڑا ہو تو وہاں وہ دخل اندازی کرتا ہے اور اللہ نے بتا دیا کہ جب شیطان تمہیں مزید بھڑکانے کی کوشش کرے تو تم اللہ سے پناہ مانگو اس کا علاج بتا دیا کہ اللہ سے پناہ مانگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو شیطان آگ سے پیدا ہوا اور یہ جو نجائز غصہ ہوتا ہے یہ بھی ایک آگ کسی کیفیت ہوتی ہے آگ لگ جاتی ہے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ٹھنڈا پانی پی غصے میں یا ٹھنڈی جگہ پر ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا ایک آگ بھڑک رہی تھی جو بج گئی ہے اور صرف زبان سے نہیں باللہ من الشیطان الرجیم بلکہ جیسا کہ کہا گیا پچھلے درس میں زبان سے بھی اور دل کے اندر بھی یہ ہو کہ اللہ مجھے پناہ دے دے شیطان مردود سے اللہ بچا لے اس کے شر سے اس کے وسوسے سے تو آج میرے بھائیوں اور بہنوں غصے کی بیماری بہت زیادہ ہے کچھ حالات ایسے ہیں مسلسل حوادث مسلسل ایکسیڈنٹ مسلسل دھماکے مسلسل قتل و غارت گھری پھر یہ گاڑیوں کا شور آب و ہوا کی خرابی غذاؤں کی قلت کاروبار کا نہ ہونا ٹھنڈا پڑ جانا اور پھر مہنگائی اور ظالم حکمران ظالم انتظامیہ نا کرنے والی عدالتیں اور جج تو غصہ دلانے والے اسباب بہت زیادہ ہیں پھر اللہ کی نافرمانی فرمانی اور گناہ ہر طرف گناہوں کی آگ تو یہ سارے اسباب ہیں انسان کو بھڑکانے والے غصہ دلانے والے تو گھروں میں لڑائی جھگڑے شوہر بھی غصے میں بیوی بھی غصے میں دونوں کہہ رہے ہیں میرے منہ میں بھی زبان ہے ایک کی دس سناؤں گا ایک کی دس سناؤں گی دونوں لگے ہوئے مقابلہ ہو رہا ہے نتیجہ گھر تباہ ہو رہے ہیں اور فطلاق، طلاقوں تک نوبت پہنچ رہی ہے اور بچے والدین کے ہوتے ہوئے یتیم ہو رہے ہیں خاندانوں میں پھر لڑائی جھگڑے تو بات بات پر لڑائی جھگڑا غصہ بازاروں میں دیکھیں تو دکانوں پر ٹھیلوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں بسوں میں جائیں وہاں جھگڑے چھوٹی چھوٹی بات پر مرنے مارنے کے لیے تیار بیٹھے روڈوں پر دیکھیں ذرا سی گاڑی ادھر ادھر ہو گئی ہر ایک لڑنے کے لیے تیار بیٹھے غصہ عام ہو گیا ایک دفعہ ایک ڈرائیور کے ساتھ میں نے سفر کیا اللہ ایسے ڈرائیوروں ڈرائیوروں سے بھی محفوظ رکھے میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسی گاڑی ہوگی جس کو اس نے کراس کیا ہو اور یوں اس کو لانت نہ دی شاید ہی کوئی گاڑی ہو ہر ایک کو ایسے کرتا تھا ہر ایک سے تنگ تھا اس سے میں بیٹھا تھا تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں بھی یہ اندر بیٹھے گالیاں دیتے ہیں اگر ہر گاڑی پر سپیکر لگا ہو نا تو ہماری سڑکوں پر گالیاں ہی گالیاں ہوں گی اتنا بڑبڑاتے ہیں ڈرائیور ایک دوسرے کو ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے وہ تو اچھا ہے کہ سنا نہیں جاتا کیا کہہ رہا ہے تو ہر طرف غصہ ہر طرف لڑائی جھگڑے تو بھائیوں اس کو کنٹرول کرو بھائی صبر اپنے اندر پیدا کیا جائے دیکھا جائے ہم کس کتاب مقدس کے ماننے والے ہیں اور کس عظیم انسان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں اللہ اکبر ہمارے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے کہ ہم اس سے ایسا بدلہ لے اس کی نسلوں کو ختم کر دیں آج بھی اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا گجرات کے حوالے سے خبر تھی پندرہ افراد کو مار دیے خاندانی دشمنی چل رہی ہے روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں اب تو ہم عادی ہو گئے بے حص ہو گئے ہیں بے حص ہو گئے ہم روزانہ اللہ شاشیں اللہ اتنی گرتی ہیں کہ ہم بے حص ہو گئے ہیں. خبر پڑتے ہیں اور کوئی جذبات ہمارے مشتعل نہیں ہوتے کوئی غم نہیں ہوتا کوئی کیفیت تاری ہم پر نہیں ہوتی عادی ہو گئے ہم معمول کی چیزیں ہو گئیں ہمیں بے حص بنا دیا گیا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے تو ہمارا کس نے کیا بگاڑا کہ ہم اتنا دور چلے جائیں آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے جن کو پتھر مار مار کر ان کے جسم کو لہو لحان کر دیا گیا اور بدترین گالیاں دی گئیں وطن سے بے وطن کیا گیا تین سال تک صرف بڑوں کو نہیں بچوں کو بھی بھوکا پیاسا تڑ گیا اور جس نے آپ سے محبت کی جس نے آپ کے ساتھ دوستی کی جو آپ پر ایمان لایا اس کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا گیا اور تنگ بھی کیسا جلیوں میں گسیتا گیا دھوپ میں لٹایا گیا انگاروں پر لٹایا گیا بچے مار کر جسم کے ٹکڑے کر دیا گئے لیکن جب اللہ نے طاقت دی جب اللہ نے طاقت دی کمزوری کی بات نہیں ہے جب اللہ نے طاقت دی دس ہزار کا لشکر تھا آپ کے ساتھ اور عرب کی سرزمین میں یہ بہت بڑا لشکر تھا اور ایسا لشکر جن میں سے ایک ایک لشکری آپ کے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور سامنے خون کے پیاسے وہ ہے تے بلال ہے تے خباب ہے خبیب ہے سمیہ ہے تے یاسران پر ظلم کرنے والے سامنے وہ کھڑے اور حضور فرمارے جاؤ تم سب آزاد ہو لا تصریب علیکم اليوم آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا میں نے بھی معاف کر دیا اللہ بھی تم کو معاف کر دے ہے ہمارا عشق و محبت بڑا جاگ اٹھے گا جاگ اٹھے گا عشق جاگ اٹھے گا جھنڈیاں لگا کر عشق کا مظاہرہ کریں گے جھنڈے لگا کر عشق کا مظاہرہ کریں گے مٹھائیاں کھا کر مٹھائیاں کھا کھا کر عشق کا مظاہرہ کریں گے نعت خانوں کے مزے نعت خانوں کا سیزن ہے سیزن پیشہ ور خطیبوں کا سیزن ہے ایسے ایسے نعت خان جن کی نعت ہم سنتے ہیں تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں مگر وہ دو لاکھ روپے کم سے نات پڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ڈبلو ایسا عاشق ہے تو عاشقوں کا سیزن آ رہا ہے بھائی ربیع مزے مزے ہوں گے عاشقوں کے ہر طرف مزے مٹھائیاں مٹھائیاں فیکٹریوں میں کارخانوں میں گھروں میں فیصلے ہو رہی ہیں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں کھا رہے ہیں ناتے پڑی جا ہیں سر ہلا رہے ہیں لیکن حضور کے اخلاق کو زندہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے حلال پر اکتفا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں سچ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں جھوٹ جھوٹ جھوٹ حرام رشوت ظلم زیادتی قتل و غارت گری اور ساتھ عشق کے مظاہرے بھی صحابہ یہ کچھ نہیں کرتے تھے لیکن اتباع کرتے تھے ہم سال میں ایک دفعہ عشق کا اظہار کرتے ہیں وہ بارہ مہینے اور بارہ مہینوں کے ہر دن ہر رات ہر لمحہ عشق کا اظہار کرتے تھے لیکن کیسے اتباع کے ذریعے سے اطاعت کے ذریعے سے تو میرے بھائیو یہ بہت بڑی بیماری ہے اس پر کنٹرول کیا جائے یہ غصے کی بیماری گھروں کو تباہ کرتی ہے جماعتوں کو تباہ کرتی ہے معاشروں کو تباہ کرتی ہے خاندانوں کو تباہ کرتی ہے اس پر غصہ پانا ضروری ہے زبان پر قابو پانا ضروری ہے زبان کو بے مہار نہ چھوڑا جائے جو چاہے بولے زبان پر کنٹرول کیا جائے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا اور اب دوبارہ عرض کر رہا ہوں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے نہ ہم کسی بھوکے کو کھلا سکتے ہیں نہ کسی قیدی کو چھوڑا سکتے ہیں نہ کسی بیمار کا علاج معالجہ کر سکتے ہیں نہ کسی ننگے کو کپڑے پہنا سکتے ہیں نہ کسی کو نقد دے سکتے ہیں نہ کسی کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں تو کم از کم ایک چیز تو ایسی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے سب کرو گے نبھائی ان انشاءاللہ ایک چیز تو ایسی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے وہ یہ کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بس اتنا تو کر لیں بھائی یہ تو کوئی مشکل نہیں نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جو آکا نے فرمایا سچا مسلمان وہ ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں وہ کیسا مسلمان ہے جس کی شر سے کوئی محفوظ ہی نہیں اور ایک قول سنایا تھا اس کے سنانے میں مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی آج اس کو دوبارہ دوہرا دوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا اصل میں یہ قول ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مسلمان کے ضمیر پر دستک دینے کے لیے فرمایا اے مسلمان اے انسان حیوان تین قسم کے ہیں پہلی قسم کے حیوان وہ ہیں جو فائدہ تو دیتے ہیں نقصان شاذ و نادر کا بھی نقصان ہو جائے تو الگ بات بگرنا عام طور پر ان سے نقصان نہیں ہوتا جیسے گائے بھینس بھیڑ بکری فائدہ بہت دیتے ہیں دودھ بھی دے رہے ہیں اور جاتے جاتے ہمیں گوشت بھی دے جاتے ہیں چمڑا بھی دے جاتے ہیں ہڈیاں بھی دے جاتے ہیں چربی بھی دے جاتے ہیں آج تو لوگوں نے ان کی ایک ایک چیز کو کار مد بنا لیا فائدہ دیتے ہیں نقصان دوسرے قسم کے جانور وہ ہیں جو صرف نقصان دیتے ہیں فائدہ نہیں جیسے سانپ اور بچھو میں نے کیا تھا کہ سانپ اور بچھو کے زہر میں بھی لوگوں نے کئی بیماریوں کا علاج تلاش کر لیا بہرحال یہ نقصان دیتے فائدہ نہیں اور تیسری قسم کے جانور وہ ہیں جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں جیسے جیب درد لومڑ وغیرہ یہ فائدہ بھی نہیں دیتے تو نقصان بھی نہیں دیتے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں اور میں اپنے الفاظ میں ان کے خیال کو دہرا رہا ہوں ارے تو, تو مسلمان ہے تو, تو مسلمان ہے انسانوں میں سے بھی اعلیٰ اعلی چیز ہے حیوانوں سے نہیں مخلوق میں سے نہیں انسانوں میں سے بھی اعلیٰ چیز ہے تو, تو مسلمان ہے اگر تو اس حیوان جیسا نہیں بن سکتا جو فائدہ دیتا ہے نقصان نہیں دیتا تو کم از کم اس جانور جیسا تو بن جا جو نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے بے شمار مسلمان ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں مسلمان کی بات بے شمار مسلمان ہیں فائدہ کچھ نہیں ان کی ذات سے کسی کو نقصان بہت سرافا شرط ایسا لگتا ہے یہ بچھو ہے اس کا کام ہی ڈسنا ہے تکلیف ہی دینا ہے نقصان ہی دینا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے خاص طور پر اخلاق کے ضمن میں اور افو گزر کے ذمن میں اور غصے پر قابو پانے کے ذمن میں شیطان کے وسوسے کا ذکر کیا اور اللہ سے پنا مانگنے کا حکم دیا تو یہ ایسے نہیں ہے کہ تین جگہ اللہ نے اخلاق کا حکم دیا اور تینوں جگہ یہ کہا کہ اگر شیطان وسوسا ڈالے تو میری پنا مانگ لیا کرو مجھ سے پناہ اس لیے کہ میں شیطان سے زیادہ طاقتور ہوں جب میں پناہ دے دوں گا تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا آج جو ایٹیگری کریمہ پڑی ہے ایٹ نمبر دو سو ایک یہ بھی کسی سے ملتی جلتی ہے کہ ان الزام بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اگر انہیں اگر شیطانی خیال ان کے قریب سے گزر جائے انہیں شیطانی خیال آ جائے تذک تو وہ فورن چکنے ہو جاتے ہیں فوراً چکن ہو جاتے ہیں یاد کر لیتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے لیے درست طریقہ کیا ہے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں کہ جو تقوے والے ہیں تو انہیں کبھی کوئی وسوسا ہی نہیں آتا شیطانی خیال ہی نہیں آتا ایسا نہیں ہے بھائیو میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں اس مضمون پر زور دیتا ہوں کیونکہ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں جی, ہماری کیا نواز ہے ہم کیسے مسلمان ہیں ہمیں تو برائی کے خیال آتے رہتے ہیں ان کے ذہن میں کسی نے یہ ڈال دیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کو برائی کا خیال ہی نہ آئے عجیب بے وفی ہے حماقت ہے پرلے درجے کی پتھر کو کوئی خیال نہیں آتا درخت کو کوئی خیال نہیں آتا یہ جو بے جان مخلوق ہے اس کو کوئی خیال نہیں آتا لیکن خیال نہیں آتا تو ولایت بھی ان کو حاصل نہیں ہوتی یہ اللہ کے محبوب بھی نہیں بن سکتے اللہ کے مقرر بھی نہیں بن سکتے اللہ کے پیارے نہیں بن سکتے اللہ کا محبوب تو وہ بنتا ہے جس کو برائی کا خیال آئے اور پھر اللہ یاد آ جائے اور اللہ یاد آ کر برائی کے خیال کو میرا اللہ ہے اللہ یاد آ جائے اللہ یاد جائے اللہ کی نیم تے یاد آ جائے میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں کس کی نافرمانی جو مجھے حلال دیتا ہے اور کب سے دے رہا ہے اور میں حرام کھانا چاہ رہا ہوں اللہ اکبر اس نے مجھے حلال بیوی بی دی ہے میں دوسروں کی بہنوں بیٹیوں پر نظر ڈالتا ہوں کیسا بد نصیب ہوں اپنے آپ کو ملامت کرے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اللہ نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا کیا کچھ نہیں دیا گندے کترے سے پیدا کیا جیتا جاگتا بنا دیا وہ چاہتا تو مجھے اندھا کر دیتا اندھا میں کیا بگاڑ سکتا تھا بہرا کر دیتا وہ معذور بنا دیتا وہ کسی بیماری میں ڈال دیتا ایکسیڈینٹ کا شکار ہو جاتا اس نے بڑا کرم کیا میرے اوپر بڑی نیمتے بڑے سانات اس کے اب اس کی نافرمانی کروں گا اور پھر اس کی قدرت کو یاد کرے قدرت کو وہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے جب چاہے جب چاہے جون سی نعمت چھین لے بینائی چھین لے شنوائی چھین لے گویائی چھین لے زندگی چھین لے وہ قادر ہے اپنی بےچارگی کو یاد کرے اور قیامت کے دن کو یاد کرے اے بھائیو بڑا سخت دن ہے بڑا سخت ہے کبھی توجہ سے سوچیں ایسی ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن ذرا گہرائی میں جا کر سوچیں بڑا مشکل دن ہے بڑا سخت دن واپس آ نہیں سکیں گے واپس آ نہیں سکیں گے منہ سے چیخے چلائیں گے اللہ ایک دفعہ بھیج دے واپس اب نافرمانی نہیں کریں گے واپس کو کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے تو بڑا سخت دن قبر کو یاد کرے حشر کو یاد کرے پل فراد کو یاد کرے میزان کو یاد کرے دو کو یاد کرے جنت کو یاد کرے حساب کتاب کو یاد کرے یہ یاد کرے اللہ نے میرے ساتھ فرشتہ لگا رکھا ہے وہ سب کچھ لکھ رہا ہے تو یہ سب کچھ جب یاد کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ درست طریقہ کیا ہے مجھے جی کیا کرنا چاہیے تو شیطان تو اپنا کام کرے گا وہ وسوسہ ڈالے گا لیکن جب یہ یاد کرے گا تو اس کے لیے برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہے شیطان بھی ہے فرشتہ اچھے خیالات پیدا کرتا ہے تو جب اچھا خیال آئے تو اللہ کا شکر کرے بے شمار اچھے خیالات بھی آتے ہیں الحمد للہ بے شمار خیالات آتے رہتے ہیں اللہ کرم کر دے اللہ کی صورت بنا دے میں حج کر لوں خیالات آتے رہتے ہیں اللہ کرم کر دے مدینہ دیکھ لوں مکہ دیکھ لوں اللہ مجھے دے میں تیرے بندوں کو دوں خیالات آتے ہیں یہ نماز یا ہم تھوڑے خود آئے ہیں اللہ نے خیال ڈالا اللہ نے ہمت دی ہم اللہ کے گھر میں آ گئے تو اچھے خیالات بھی آتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور برے خیالات بھی آتے ہیں تو ان پر اللہ کی پناہ مانگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو فرمایا کے تقرے والے جب شیطانی خیال ان کے قریب سے گزر جائے تو وہ فورن چکنے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے لیے درست طریقہ کیا ہے ب اخوان لیکن جو شیطانوں کے بھائی ہیں جو تقوی سے خالی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے شیطان جو کہ ان کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی کے اندر لے جاتے جاتے ہیں آگے, آگے آگے آگے آگے برائی کی بھی کوئی حد نہیں ہے شیطان بعض اوقات برائی میں ملبت کرتا ہے ارے یہ برائی کر لے تاکہ یہ خیالات سے تو جان چھوٹ جائے نا یہ بسوسے آتے رہتے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وہ برائی کی اب قدم آگے بڑھتا جائے گا برائی در برائی برائی میں چل رہا ہے سر پٹ دوڑتا ہوا جا رہا ہے اب وہ وقت آئے گا کہ اللہ کا خوف ہی دل سے نکل جائے گا شیطان نے مکمل قابو پا لیا مکمل اپنے قبضے میں اب جیسے جیسے شیطان اس کے اوپر چھڑ کر بیٹھ گیا ہے جیسے گدے اور گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور لگام ہاتھ میں جدھر چاہتے ہیں بھگاتے ہیں جدھر چاہتے ہیں موڑتے ہیں اب اس کی لگام شیطان کے ہاتھ میں آ گئی ادھر ادھر جا چاہتا جا رہا ہے سم ملا یوک اور انہیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے شیطان کمی نہیں کرتا گمراہ کرنے میں بزالم تتی ہندی آیتیم کالو لج تہا اور جب اے میرے نبی آپ ان کو کوئی مطلوبہ نشانی مطلوبہ معاوضہ نہیں دکھاتے ان کے پاس نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود کیوں نہ گھڑ لیا حضور سے معاوضوں کا مطالبہ کرتے ایسا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاوضے دکھائے نہیں تھے وہ مطلوبہ معوزے مانگتے مطلوبہ میں نے جو کہا ہے وہ معجزہ دکھائیں ہم نے جو کہا ہم کہتے ہیں اگر تو نبی ہے تو پھر ایسا کرو مکہ سے پہاڑوں کو ہٹا دو ہموار زمین ہو جائے یا نہرے بہا دو نہرے اور باغ لہ لہا دو اگر تم واقعی نبی ہو تو پھر تمہارا سونے چاندی کا مکان ہونا چاہیے دولت بے پناہ ہونی چاہیے ایسی سی باتیں کرتے تھے کبھی کہتے ہمارے سامنے آسمانوں پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کتاب لے کر آؤ پھر ہم ایمان لائیں گے تو فرمایا کہ جب ان کو آپ کی موجا مطلوبہ موضاء نہیں دکھاتے تو کہتے آپ خود کیوں نہیں گھڑ لیتے خل فرما دیجیے میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف ذہی کی جاتی ہے میں مخلوق ہوں خالق نہیں ہوں میں عابد ہوں معبود نہیں ہوں میں آجز ہوں قادر نہیں ہوں میرا مالک تو اللہ ہے جیسے اللہ فیصلہ کرتا ہے میں ویسے زندگی گزارتا ہوں اور وہی کی اتبا کرتا ہوں میرے اختیار میں کچھ نہیں ہا وا بس ارم یہ بصیرت افروز دلائل ہے تمہارے رب کی طرف سے اللہ اکبر اور ہدایت ہے اور رحمت ہے قومی ایمان بالوں کے لیے یہ بصیرت افروز دلائل ہے انہوں نے مطالبہ کیا معذے کا جو موزہ ہم کہتے ہیں وہ دکھا دو